ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج ولا الصوف على ظهر الغنم ولا بيع اللبن في الذرع ولا يجوز بيع زرع من صاب ولا بيع جزء من صف وزربة القانص ولا و السمر على بقرصه ولا الحجر اچھا بھائی ہم نے چھٹیوں سے پہلے بھائی بیع فاسد کا باب شروع کیا تھا بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی بیا چار قسم پر ہے ایک بیائے صحیح ہے ایک بیائے باطل ہے ایک بیائے فاسد ہے اور ایک بیائے موقوف ہے صحیح اصلاً بھی جو صحیح ہو اور وصف بھی اصلاً صحیح ہونے کا کیا معنی یعنی ذات کے اعتبار سے بھی صحیح ہو یعنی مبیا مال ہو مبیا کیا ہو جبکہ بیع باطل وہ ہے جو اصلا ہی صحیح نہ ہو یعنی ذات کے اعتبار سے صحیح نہ ہو کیونکہ اس کے اندر مبیا مال ہی نہیں ہوتا یا مبیا کیا ہے یا مال یعنی غیر متقوم ہے مولانا یعنی شراب اور خنزیر ہے بھائی اور شراب اور خنزیر کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا نہ تملیغ جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے بھائی یعنی دوسرے کو مالک بھی نہیں بنا سکتا کوئی مسلمان اور خود بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا کہ اس کی ملک میں داخل ہو جائے یہ تو تھی بیع باطل بھائی تو جی اور اس کے بعد تھی بیع فاسد بیع فاسد کس کو کہتے تھے جو اصلاً تو صحیح ہو لیکن وصفن صحیح یعنی ذات کے اعتبار سے وہ صحیح ہے یعنی مبیاں مال ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں مسالا کوئی شرط وغیرہ لگا دی ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز بیچی لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی شرط بیچتا ہوں ایک ہفتہ میں استعمال کرتا رہوں گا اس کے بعد آپ کے حوالے کروں گا بھائی یہ کیسی شرط لگاتے ہو یہ شرط تو مختص آقد کے خلاف ہے میں نے بتلایا تھا ایجاب قبول ہوتے ہی مشتری کیا بن جاتا ہے مبیے کا مالک بن جاتا ہے بے صحیح کے اندر بشرطے کے خیر وغیرہ نہ ہو اور بیعہ باطل کے اندر کب مالک بنے گا بھائی بیعہ باطل میں کبھی بھی مالک نہیں بنتا بھائی وہ تو اصلاً بہن ہی صحیح بھائی ذات کے بات ہی نہیں صحیح تو مالک بنتا ہی نہیں مشتری بھائی اور بہ فاسد کے اندر کب مالک بنتا ہے بھائی مشتری مبیا کا جب بہ کی اجازت سے اس پر کیا کر لے اور بے فاسد میں میں نے بتلایا تھا کہ سمن نہیں آیا کرتے بلکہ قیمت آیا کرتی ہے موقوف بھائی قیمت آیا کرتی ہے جب کہ بے موقف کس کو کہتے تھے جو کس پر مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے بیع فضولی بھی اس کو کہتے ہیں بھائی کہ کوئی غیر متعلقہ شخص کیا کر دے دوسرے کی چیز اٹھا کر بغیر اجازت کے بیچ دیتا ہے مولانا تو غیر متعلقہ شخص کسی کی چیز بیچتا ہے بھائی تو یہ بیع فضولی ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے دی تو ہو جائے گی اجازت نہیں دی تو نہیں ہوگی بھائی اسی طرح بیع کے باب کے اندر ایک دو قیمتی باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں جو ہر جگہ چلیں گی بھائی ایک یہ کہ عبارت کے اندر جس پر بات داخل ہو جائے سمجھ جائے وہ کیا ہے سمن ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی بھائی اگر عبارت کے اندر درہم دینار کرنسی یا سونا چاندی ایک طرف ذکر ہیں ایک طرف سامان پھر تو متعین ہے مولانا یہ سونا چاندی وغیرہ کرنسی نے درہم اور دینار نے کیا بننا ہے تو بننا ہی سمن ہے اور سامان نے کیا بننا ہے مبیا لیکن اگر دونوں طرف سامان ہو تو پھر اب کس کو مبیا بنائے مبیے کے احکامات الگ ہیں کس کو سمن بنائے سمن کے احکامات الگ ہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا بھائی جس پر با داخل ہوگی ایک طرف تھا مثلا موبائل ایک طرف ہے ایک کتاب بھائی تو آپ جس پر با داخل ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے آئے سمن آئے ہے اور دوسری چیز مبیعہ ہے بھائی اسی طرح عبارت کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا آلہ کا لفظ آئے گا جگہ جگہ یہ کس لیے آئے گا شرط کے بانا کا فائدہ دے گا سمجھ میں آیا تو وہاں شرط کا ساتھ ترجمہ کرنا بھائی تو مسئلہ بتلایا تھا بھائی گزشتہ سبق میں کہا کا نا حد وضع نہیں اور اگر دونوں میں سے ایک چیز حرام ہے مالانا تو پھر بے کیا ہو جائے گی فاسد جیسے مردار کی بہ ہے یا خون کی یا خمزیر کی یا شراب وغیرہ کی بھائی اچھا اسی طرح بھائی ام ولد مدبر اور مکاتب کی بہ بھی فاسد ہے یعنی باطل ہے بھائی امل کس کو کہتے تھے بھائی وہ باندی جس سے آقا کی اولاد ہوئی اور آقا نے کیا کہہ دیا یہ کہنا ضروری بھائی ایک منکوحا عام عورت ہے اس سے جب اولاد ہوتی ہے تو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اولاد خود بخود کس کی شمار ہوتی ہے اسی آدمی کی جس سے اس عورت کا نکاح ہوا اسی کی شمار ہوتی ہے لیکن باندی ہو تو وہاں آقا کا باقاعدہ یہ کہنا کہ یہ میری اولاد ہے ضروری ہے یہ جب کہہ دے گا ایک دفعہ تائید کر دیتا ہے اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اب یہ عورت یہ جو باندی ہے کیا بن جائے گی اس کے کی ولد بن گئی مولانا اور اب ولد کا کیا حکم ہے اس آدمی کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے ہر حال فی الحال وہ باندی کی طرح خدمت وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد خود آزاد ہو جائے گی اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی آزادی کا سبب بن گیا سمجھ میں آیا بھائی اس آدمی کا بچہ ہو دوسرا بھائی مدبر بھائی مدبر کون سے غلام کو کہتے ہیں جس کو آخا نے کیا کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد بس مولانا بس اب یہ مدبر بن گیا کسی صورت میں یہ تدبیر ختم نہیں ہو سکتی اس غلام نے آقا کے مرتے ہی کیا ہو جانا ہے آزاد ہو جانا ہے اس کے بعد ایک غلام مکاتب بتلایا تھا مکاتب کس کو کہتے تھے جسے آقا مثلاً کہہ دیتا ہے بھائی جاؤ بھائی تین سال کے اندر مثلاً کتنے پیسے لے آؤ ایک لاکھ روپے کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو عشق اور غلام اس کو منظور کر لیتا ہے یہ آقد کتابت ہے آقا اور غلام میں آقد ہو گیا کیا کہلاتا ہے یہ آقد آقد کتابت اور یہ غلام کیا بن گیا مقاتب اور یہ جو پیسے کما کر لائے گا اسے کہتے ہیں بدل کتابت کیا کہتے ہیں بدل کتابت تو یہ مقاتب اور اس کا کیا حکم بتلایا تھا میں نے آپ کو کیا آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ بالکل آزاد آدمی کی طرح ہو گیا بھائی یہ جائے گا پیسے کما کر آقا کو لا کر دے گا اگر آقا خدمت لے گا تو یہ پیسے کہاں سے کما سکتا ہے بھائی اس سے خدمت نہیں لے سکتے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوا یہ جائے گا پیسے کما کر لائے گا آقا کو دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا بھائی تو یہ مکاطب ہے یہ جو ولد مدبر اور مقاتب ہیں ان کی بے باطل ہے کیوں بھائی کیونکہ ان کا حق آزادی کیا ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے بھائی بھائی ولد نے تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا تھا اگر آپ کسی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں تو اس کا آزادی کا حق مارا گیا یا نہیں مارا گیا اسی طرح بھائی مدبر نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا تھا لیکن آقا نے جب آگے بیچ دیا تو اس کا حق آزادی کیا ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا بھائی اور اسی طرح مقاطب بھی بھائی سمجھ میں لہٰذا ان کی بے جائز نہیں اسی طرح مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی کہ مچھلی کی بے پانی کے اندر شکار سے پہلے یہ جائز نہیں سمجھ میں آیا بھائی مچھلیاں ہیں کسی جگہ پانی کے اندر آپ نے دیکھی اور اپنے ساتھی کو کیا کہا یہ جو سامنے جتنی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھو کتنی موٹی تازی مچھلیاں ہیں اور کتنی اتنی تعدادیں کی صرف سو روپے میں میں نے آپ کو بیچ دی چلو بھائی سو روپے نکالو بھائی بھائی, بھائی تو مالک ہی نہیں ہو کہاں سے بیچتے ہو بھائی سمجھ میں آیا تو احراج نہیں ہے محفوظ نہیں اس نے کی ہاں اگر اپنا تالاب ہے اپنا تالاب ہے تو پھر مسئلہ مختلف وہ عام پانی میں مچھلیاں تھیں وہ تو بے سرے سے باطل بھائی کیونکہ یہ تو مالک ہی نہیں ہے اپنے تالاب کے اندر خود مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں باقاعدہ تو اس میں بھی میں نے آپ کو مسالہ بتلایا تھا کہ اگر آسانی سے ہاتھ ڈال کر پکڑتا جاتا ہے اور حوالے کر سکتا ہے تو پھر تو بے صحیح ہے اور اگر آسانی سے حوالے نہیں کر سکتا ذرا بڑا تالاب ہے بھائی اور اب کیا کرنا پڑے گا جال وغیرہ منگوانا پڑے گا اور پھر اس کے ذریعے مچھلیاں پکڑے گا اور حوالے کرے گا تو پھر اس صورت کے اندر بھائی بے فاصد ہے کیونکہ ضابطہ تھا جو بھی چیز غیر مقدور تسلیم ہو یعنی انسان اس کے سپرد کرنے پر قادر یا اس سپرد کرنے پر قادر تو ہے لیکن مشکل کے ساتھ کوئی تدبیر کرنا پڑتی ہے تو اس صورت نے بےحاصر جس چیز کے سپرد کرنے پر قادر ہی نہیں وہاں بھی بے سہی نہیں جس چیز کو سپرد کرنے پر قادر تو ہے لیکن آسانی سے نہیں بلکہ کیا کرنا پڑتی ہے کوئی تدبیر کرنا پڑے گی ویسے نہیں ہو سکتا تو اس طورت میں بھی بیٹھ کیا ہے فاسد ہے فاسد اب چاہے مچھلیاں اس کی اپنی ہے تالاب کے اندر ہے تو اس طرح بیٹھ فاسد ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح پرندے کی بہ ہوا کے اندر بھائی تو یہ بھی اسی طرح مسئلہ ہے بھائی تو کہتے ہیں آگے دیکھیے بھائی ولاجن اور جائز نہیں ہے حمل کی اس حمل کی بہ فل بک نہیں جو کس میں ہے پیٹ پیٹ میں جو حمل ہے اس کی بیع جائز نہیں والا سمجھ میں آیا بھائی پیٹ بھائی کیوں بھئی ایک جانور ہے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے بھئی, مثلا گائے ہے اس کا حمل بیچ دیتا ہے کسی کے ہاتھ کہتے نہیں بھائی یہ حمل کی بیع جائز نہیں ہے ہمارا کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اس حمل کے اپنے وجود میں شک ہے پتہ نہیں یہ گائے کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے بھی یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ویسے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے کوئی یقینی طور پر علم ہے نہیں اور جو اور جو یہ حمل مشکوک الوجود ہوا مولانا لہٰذا اس کی بیع جائز نہیں ولا نتاج بھائی نتاج کہتے ہیں حمل کے حمل کو بھائی نتاج نون کے کسرے کے ساتھ مولانا نتاج کسے کہتے ہیں حمل کا حمل بھائی حمل کا حمل بھائی آربوں کے ہاں گھوڑے بڑے, بڑے کم ہوا کرتے تھے تو وہ کیا کر کرتے تھے اس کے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے ایک شخص کے پاس مثلاً گھوڑے ہیں भाई تو کوئی حاملہ ہے اس میں سے اس نے کیا کیا دوسرا کیا گھوڑے کی ضرورت ہے ملتے نہیں ہے بھائی تو کہتا ہے بھائی یہ جو مادہ ہے آپ کی یہ حاملہ بیچ دو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو میں نہیں بیچتا کہتا اچھا چلو یہ نہیں بیچتے تو اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کیا کرو مجھے بیچ دو بھائی تو اس کو حمل ہی خرید لیا کرتے تھے لیکن اسلام نے اسے منع کر دیا گیا کہ نہیں بھائی ایک چیز کا وجود ابھی یقین ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی بہت کیسے کرتے ہو سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا یہ بے درست نہیں بھائی پھر مولانا بعض اوقات مالک حمل کے بیچنے سے بھی انکار کر دیتا تھا کہ نہیں بھائی اس مادہ کے حمل کو بھی میں نہیں بیچتا خریدار کہتا اچھا چلو حمل کو نہیں بیچتے اس حمل کے حمل کو مجھے بیچ دو اگر یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ مادہ ہوئی پھر آگے جو حمل ہوگا وہ کیا کر دو مجھے, مجھے بیچ دو. دو چار چھ سال گزر جائیں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس مادہ کے حمل کے حمل کو کیا کر لیتے تھے وہ <śles> خرید لیا کرتے تھے بھائی لیکن یہ درست نہیں مانا سمجھ میں آیا بھائی حمل جو اس کے وجود میں شک تھا اس کے تو وجود میں چلو شک ہے شاید ہو شاید نہ ہو جبکہ حمل کا حمل تو بالکل ہی معذو ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے اور جو بھی چیز معذوم ہو مانا اس کی بے جائز ایک چیز ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے تو بے کس چیز کرتے کی کرتے مبیا کی طرح ہے بھائی بے کے لیے تو کیا چاہیے مبیا ایک چیز کا بھی وجود ہی نہیں سورج سمجھ میں آ بھائی اسی طرح یہ تو میں نے گھوڑوں میں مثال ذکر کی اسی طرح عمدہ نسل کے جو جانور ہوتے تھے مثلا اونٹ مثلاً ان کی سب سے بڑی دولت تھی وہ کیا کرتے تھے اونٹنی کے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے کبھی حمل بھی مالک انکار کر دیتا بھائی لیکن نسل بڑی آلہ ہے تو وہ کیا کہتا بھائی چلو حمل نہیں بیچتے تو آگے اگر یہ حمل مادہ ہوئی تو اس کا جو حمل ہوگا وہ کیا کرو مجھے بیچ تو وہی خرید لیا کرتے تھے بھائی درست نہیں حمل کی نہ کی بے صحیح نہیں تو کہتے ہیں يَجُوزُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ جائز نہیں ہے بھائی حمل, اس حمل پیٹ میں جو حمل ہے اس کی بے بئی ولنتا اور نہ حمل کے حمل کی بے بئی ولا و حرغن بئی کہتے ہیں اون کو مولانا اون بئی اون وہ بال جو لگے جانور الاز و حریل غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو بئی غنم بھیڑ بکری یاد رکھیے ایک لفظ آتا ہے کتابوں میں شاد شاد یاد رکھنا شات صرف بکری کو نہیں کہتے بھائی بھیڑ بکری دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے آربی کے اندر اسی طرح غنم کا لفظ ہے بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے شات اور غنم کا ایک معنی ہے بھائی سات اور غنم تو سات کا ترجمہ صرف بکری سے کرنا صحیح نہیں ہے بھائی سمجھ میں آپ تو بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بس <تصف> تو کہتے ہیں ولفلا و ریل گانم اور جائز نہیں ہے اون کی بے آلا و حریل وہ اون جو کس پر ہے بھیڑ بکری کے پشت پر ہے سمجھ میں آیا وہ جو بال ہیں اس کے بئے بھیڑ کے مثلا وہ بیچتے ہیں یاد رکھو یہ اس ان بالم کی بات ہو رہی ہے اس उनकी جو ابھی جانور کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو اتار نہیں उतार اتار کر رکھے ہوئے ایک طرف مانا ان کی بے تو صحیح ہے لیکن ابھی جو جانور کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی بہت صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح وجہ یہ کہ اس بے کے اندر جھگڑا آئے گا اور ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا جس بے کے اندر بھی جھگڑے کا امکان ہو وہ کیا ہے جھگڑا کیسے آئے گا بھائی آٹھ دس بھیڑیں کھڑی ہیں دوسرے آدمی کو اس نے مالک نے اون بیچتی یہ سارے اون میں آپ کو دس درہم میں بیچتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ شخص کیا چاہے گا کہ میں بالکل یہ جو بھیڑ کے بال ہیں استرے کے ذریعے اتاروں بھائی اور مالک کہے گا نہیں, نہیں اتنی گہرائی سے بال نہ کاٹو تھوڑے اونچے کر کے کاٹو تاکہ پھر جلدی بال آ جائیں بھیڑ پر تو جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا خریدار چاہے گا میں خوب گہرائی سے بال کاٹوں تاکہ زیادہ اون مجھے ملے اور مالک کیا چاہے گا کہ ذرا اوپر اوپر سے کاٹے بالکل گہرائی سے جڑوں سے نہ کاٹے بھائی دیکھو جھگڑا آ گیا اور جس بیگ کے اندر بھی جھگڑا ہو وہ کیا ہے فاسد ہے تو کہتے ہیں ولفیالہ و حریل غانمی اور وہ اون جو جانور کی پشت پر بھیڑ بکری کی پشت پر ہے اس کی بھی جائز نہیں ولا بے اور دودھ او او او او اس دودھ کی بے جو تھنوں میں ہے وہ دودھ جو تھنوں میں ہے اس کی بھی جائز نہیں بھائی بھائی دودھ تھنوں سے نکالیے پھر تو ٹھیک ہے بیچ رہا ہے لیکن جانور کھڑے ہیں تھن دودھ سے بھرے ہوئے مالک کیا کرتا ہے کسی آدمی کو دودھ کسی طرح بیچتا ہے بھائی کہ اس بھینس کے تھنوں میں جو دودھ ہے میں نے آپ کو دو درہم میں فروخت کر دیا نہیں مولانا یہ بہت صحیح نہیں ہے بھائی کیا وجہ ہے بھائی فقہ کرام دو علتیں ذکر کرتے ہیں بھائی دو علتیں پہلی علت وجہ یہ کہ اس دودھ کا وجود خود مشکوک ہے مولانا پتہ نہیں تھن میں دودھ ہے یا یہ تھن کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پھولے ہوئے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو ایک علت یہ مارانا کہ دودھ کا وجود کیا ہے یقینی نہیں ہے شخص دوسری وجہ مارانا یہ ذکر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں مارانا جانور بھینس میں دودھ ایک دم بنتا ہے یا تھوڑا تھوڑا خطرہ خطرہ بنتا چلا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہی بنے گا نا اس کے اندر ایک دم بن جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بنتا چلا جاتا ہے اب بائے جس وقت ان دونوں مالک اور مشتری کے درمیان جب بے ہوئی موجود تھا اور خریدنے کے بعد اب وہ مشتری نے برتن اٹھایا برتن اٹھا کر آیا اب دودھ نکالنے لگا تھوڑا سا وقت گزرا یا نہیں گزرا اس وقت کے اندر اور دودھ بنا یا نہیں بنا اور دودھ بن گیا اور یہ جو نیا دودھ بنا ہے کیا یہ مشتری کا ہے یہ مالک کا مشتری کا تو وہ دودھ تھا جو اس وقت تھا جب بے ہوئی اور یہ جو نیا دودھ بنا یہ کس کا ہے مالک کا اور اب مالک کا دودھ اندر کس کے دودھ کے ساتھ مل چکا ہے مشتری کے دودھ کے ساتھ مل گیا اور ضابطہ یاد رکھو جہاں پر بھی بائیں کی ملک وہ مدیائی کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بے فاصل ہو جاتی ضابطہ کیا ہوا کہ جب بھی بائیں کی ملک مبیائی کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ اس کا جدا کرنا ممکن ہو نہ, ہو نہ ہو تو بے کیا ہو جائے گی نا نا اب وہ دودھ دو دو دو اور یہ دودھ دو آپ الگ کر سکتے ہیں کسی صورت میں نہیں کر سکتے تو جب بھی بائیک ملک مبیے کے ساتھ اس طریقے پر مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن ہی نہ رہے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد. مسائل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مشکل ہیں بھائی تو کہتے ہیں والا ولا بہ بنی فضر اور جائز نہیں ہے اس دودھ کی بے فضر جو تھانوں میں ہے ولا يجوز بيع زرع من صاب ولا بيع جزء من سقف اور جائز نہیں ہے ایک ذراع کی بیچ من صاب کپڑے میں سے کپڑے میں سے ایک ذراع کی بیچ جائز نہیں ولا بيع جزء من سقف جزء کہتے ہیں شہطیر کو مالانا سقف کہتے ہیں چھت کو چھت اور شہطیر کی بیچ چھت میں اور وہ شہتیر جو کس میں ہے چھت میں ہے بھائی اس کی بے جائز نہیں والا نہ چھت میں لگا ہوا ہے کیا مسائل ذکر ہوئے بھائی کپڑے میں سے ایک گز کپڑے کی بے جائز نہیں اسی طرح چھت کے اندر جو شہتیر لگا ہوا ہے اس کی بھی بے جائز نہیں والا نہ یاد رکھیں کپڑے سے مراد ایسا کپڑا ہے جس سے ایک گز نکال لیں تو باقی کپڑا ردی ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا ہے یوں نقصان ہوتا ہے. کام کا تو رہتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے اب وہ قیمت اس کی نہیں رہتی مثلاً چھ گز تھا تو اس میں تو سوٹ بن سکتا تھا تو اب اس میں سے اگر ایک گز نکال لیں گے تو اب اس کا سوٹ نہیں بن سکتا قیمت وہ نہیں رہتی کم ہو جاتی ہے بڑی تو لہذا ایسا کپڑا جس سے ایک گز کاٹیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے اس میں سے ایک گز کی بہت جائز نہیں ہے بھائی کیونکہ اس میں بیچنے والے کا نقصان ہے باقی کپڑا اس کے کام کا نہیں رہتا اسی طرح چھت میں لگا ہوا شہ تیر ایک شخص بیچتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں کیونکہ اس سورت میں بھی اس کا نقصان ہے بھائی شہتیر اتارے گا تو چھت گر پڑے گی بھائی یا کمزور ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی شہتیر نہیں جانتے بھائی او ہو بھائی یہ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لینٹر ڈلے ہوئے چھت کے اندر پہلے درمیان ایک بڑی لکڑی لگائی جاتی تھی بھائی سمجھ میں آیا بھائی یا آج کل بعد جائے پھر وہ استعمال کرتے ہیں لوہے کی بھائی گارڈر سمجھ میں آیا بھائی تو گارڈر جو ہے اس کو وہ کہہ لیں بھائی تو یہ شہتیر اس طرح لکڑی کے ہوتے ہیں بھائی کہیں دیہات وغیرہ میں جائیں تو ابھی بھی آپ کو اتفاق ہوگا دیکھنے کا بھائی کمروں کے اندر شہتیر لگے ہوتے ہیں پھر اس شہطیر پر چھوٹی لکڑیاں لگتی ہیں اطراف میں پھر اس کے اوپر کیا ہے وہ کانے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈال کر چھت کو پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی تو شہتیر بیچے گا تو چھت کیا ہوگی گیر جائے گی یا کم از کم کمزور ضرور ہو جائے گی اگر کوئی اور شہتیر بھی سہارے کے لیے ہوا تو لہذا یہ بے ابھی جائز نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بائے کو کیا لازم آتا ہے اور جس بے کی وجہ سے بھی بائیں کو نقصان لازم آتا ہو وہ بے بےجائز <متحد> آپ کہیں گے بائے خود بھی راضی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو گئی نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو گئی بھائی جب خود راضی ہے اپنے نقصان کے اوپر تو پھر کیوں بے جائز نہیں ہے بھائی وجہ یہ, یہ نقصان اس کو کس کی وجہ سے لازم آ رہا ہے بے کی وجہ سے بے کے بغیر یہ نقصان تھا نہیں <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> یہ نقصان لایا تھی مایا بے کی وجہ سے اور جب نقصان لا دم آ رہا ہے اس میں جھگڑے کا بھی امکان ہے ہو سکتا ہے بہ ابھی کی ہے ہمارا نام اور پھر سوچا بھائی میں اب شیر اتاروں گا تو میرا تو سارا یہ چھت کیا ہو جائے گی گر جائے گی گروجو کر لیتا نہیں بھائی میں نہیں دوں گا یہ جھگڑا آ گیا یا نہیں مشترکہ تم نے میرے ساتھ بات کی تھی بھائی بہ ہو چکی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا بھائی میری اور جس بیگ کے اندر بھی جھگڑے کا امکان آ جائے وہ فاسد ہوتی ہے تو یہاں رجوع کا امکان تو آ گیا ہمارا تو لہذا ایسا کپڑا جس میں سے ایک گز کا کاٹنا نقصان دیتا اس میں سے ایک گز کی بے جائز نہیں اور شہ پیر جبکہ چھت میں لگا ہوا ہو اس کی بے بھی جائز نہیں لیکن یاد رکھو اگر فسخ کرنے سے پہلے بے کو فسخ کرنے سے پہلے پہلے اس نے کپڑے سے وہ ایک گت کاٹ لیا یا شہدید چھت سے اتار لیا تو بے صحیح ہو جائے گی بے کیا ہو جائے گی کیونکہ مولانا اب وہ نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا مولانا اب آگے کوئی مزید زرر کا امکان ہے نہیں یا اب آگے مزید کسی جھگڑے کا امکان ہے نہیں لہذا اب بے صحیح ہو گئی کیونکہ وہ چیز جو اس حاقت کے اندر فصال پیدا کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ زِرَاعٍ من صَوْبٍ اور جائز نہیں ایک زراع کی بے کپڑے میں سے وَلَا بَعُ جِزْعٍ مِّن صَقْفٍ اور شہتیر کی بے چھت میں سے وَظَرْبَتِ الْقَانِس قانِس شکاری کو کہتے ہیں قانِس زر بتن بھائی آپ نے پڑھا یعنی نہیں فالتون فالتون زر بتن یہ جی فالتون کا وزن مکسر میں کس سے آیا کرتا ہے ایک مرتبہ بتائیں بیان کرنے کے لیے پڑھا یا نہیں ابھی پہنچے جلسو جلستن ستن جلسو جل ستنی جلسو جلسن جلس جلس جلس جلس جلس چلے اگر ابھی نہیں پڑھا آگے آ جائے گا یاد رکھنا یہ فعالتن وزن پر مسر آتے ہیں یہ کسی چیز کی حدد کو بیان کرتے ہیں کیا میں ایک دفعہ بیٹھا جلس جلستین میں دو دفعہ بیٹھا جلس جلسات میں کئی مرتبہ بیٹھا سورج سمجھ میں آ گئے تو یہاں بھی فعالتن ذربۃ لے کر آئے ہوئے تو زر کا معنی ہے جال کا ایک مرتبہ پھینکنا بھائی جال کا ایک مرتبہ پھینکنا جال کا ایک مرتبہ مارنا بھائی پانی میں دیکھو شکاری کیا کرتا ہے جال پھینکتا ہے اور پھر اسے کھینچ لیتا ہے مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں بھائی تو ضربت القانب سے مراد ہے شکاری اپنے ایک مرتبہ جال کے پھینکنے میں جتنی مچھلیاں آئیں گی ان کو بیچ دیتا ہے من شکاری نے آپ سے کہا بھئی میں جال پھینکوں گا جتنی مچھلیاں آ گئیں سو روپے میں آپ کی ہو گئیں آپ نے کہا مجھے منظور ہے یہ درست نہیں مانا یا شکاری کیا جی ایک کی تو مثال دی ہے دو میں تین دفعہ جال دو دفعہ یا تین دفعہ جال لگاؤں گا بھائی جتنی مچھلیاں آ گئیں بھائی سو روپے میں آپ کی ہو گئیں یہ درست نہیں بھائی کیوں نہیں درست ہمارا نام یہ ابھی وہ مچھلیوں کا یہ مالک ہی نہیں ہے سرے سے تو بیچتا کہاں سے ہے مالک بنے گا تو کیا کرے گا جب پکڑ لے تو پھر بیچ دے بھائی سمجھ میں اور ہو سکتا ہے جال م... کہتا ہے بھائی ایک دفعہ میں جتنی مچھلیاں آئی سو روپے میں آپ کی اس نے جال پھینکا مالا مارانا ایک بھی مچھلی نہیں آتی سارے کچھوے آ جاتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ سمجھ میں آیا تو یہ جو کی طرح ہوا پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں نقصان ہوتا ہے بھائی لہٰذا یہ صحیح نہیں تو کہتے ہیں و زر بت الجوزو بہبت شکاری کہ ایک مرتبہ جال مارنے کی بیع بی ولا بیع وهو بیع السمر اچھا بھائی اب مارا جاہلیت کی کچھ بوی ذکر کر رہے ہیں خاص بھائی بیع مضابنا بیع مذابنا یاد رکھو یہاں دو قسم کی بوئی میں بتلا دیتا ہوں ایک کا نام بے مضابنا کتاب میں آ گیا اسی طرح ایک بیع محاقلہ محاقلہ نام لکھنے والا نا میم ہا ہے فقے والی قاف دو نقطوں والا محاقلہ یہ بالکل بیر مزابنہ کی طرح ہوتی تھی البتہ بیر مزابنہ پھل میں ہوتی ہے بر محاقلہ غلے میں ہوتی ہے بی محاقلہ غلے میں اچھا پہلے بے مزابنہ کو سمجھ لو بھائی بیائے مضابنہ اس کو کہتے تھے کہ مثلا بھائی عارب کے اندر کسی آدمی کو کسی وقت کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی بھائی مثلا مہمان آ گئے یا کسی کو دینی ہے یا کچھ بھائی کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی بھائی اب اس کے پاس کھجوریں نہیں ہیں وہ ساتھ والے کے جس کے پاس کھجوریں موجود ہوتی چلا جاتا کہتا بھائی دیکھو مجھے دس من کھجور کی ضرورت ہے مجھے دے دو اور وہ سامنے دیکھ رہے ہو بھائی میرا باغ بھائی اس کے اندر بھی درختوں پر تقریباً دس من ہی کھجور لگے گی بھائی وہ جب پک جائے گی وہ تیار ہونے والی ہے چند دن بعد تیار ہو جائے گی بھائی تو وہ آپ لے لینا سورج سمجھ میں آئی بھائی اس کو کہتے تھے بیع مزابنا کون سی بھائی کھجوریں لی ہیں جو اس کے پاس تیار موجود ہیں اور اس کو کون سی کھجور دے جو ابھی درخت لگی ہوئی ہے چند دن کے بعد پکنے والی ہے تیار ہونے والی ہے تو یہ بیع کیا کہلاتی ہے کہ اور یہی صورت اگر غلے میں بنا لو ایک آدمی کو گندم کی ضرورت ہوئی دوسرے کے پاس گیا کہ یوں کرو بھائی مجھے دس بوری گندم دے دو اور میرا وہ سامنے جو کھیت دیکھ رہے ہو اس کے اندر بھی فصل دیکھو لگی ہوئی ہے تیار ہونے والی ہے یہ بھی تقریباً کتنی ہوگی دس بوری ہوگی وہ آپ لے لینا بھائی یہ کہلاتی میں ہو بی محاقلہ اور پھل میں ہو تو, میں ہو تو بنا مالانا یہ درست نہیں وجہ میں سود آئے گا ریبا ریبا ریبا ریبا کا آگے بارہ تفصیلی باب آئے گا مالانا وہاں تفصیل آ گی بس اتنا یاد رکھیں یہاں سود لازم آتا ہے بھائی کیونکہ جنس دونوں طرف ایک چیز جن سے ایک ہے دونوں طرف مثلا گندم ہے یہ دونوں طرف کھجور ہے اور چیز مکیلات یا موزوںات میں سے ہو गुण سمجھنے गुण آیا تو یہاں پر بھی دیکھ لیں گندم کس میں سے ہے مولانا مکیلات ماپی جاتی ہے برتن کے اندر بھائی اور اسی طرح بھائی کھجور بھی کیا ہے مکیلہ یا موضوعات میں سے ہے بھائی وزن کی جاتی ہے مثلا تو دیکھو آپ کہلی یا وزنی چیز ہو اور دونوں طرف وہی چیز ہو مولانا تو اس صورت میں یاد رکھنا کمی زیادتی کی اجازت نہیں اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ورنہ سود لازم ہے مثلا گندوں کے بدلے ایک آدمی گندوں دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے بالکل برابر ہونا ضروری ایک کی طرف سے سو کفیس گندم ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی کتنی ہونی چاہیے سو کفیس اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو کیا لازم آئے گا سود اور نیز نقد ہونا چاہیے ادھار کی بھی گنجائش نہیں ہے ابھی دے رہے ہیں سو کفیس گندم تو ابھی اس سے کتنا وصول کریں سو کفیس گندم یہ نہیں آپ ابھی دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں گھر جاتا ہوں گھر سے اپنی گندم لے کر آتا ہوں نہیں بھائی اتنی مہلت بھی نہیں ہے نقد وہیں پر ہونا چاہیے بھائی ورنہ کیا لازم آئے گا سمجھ میں آ گئے تو جب دو چیزیں پائی جائیں مولانا جنس کیا ہو ایک, ایک, ایک, ایک, ایک ہو اور کیل اور وزن میں سے بھی کوئی چیز پائی جائے مکیلات میں سے ہو چیز یا تو دو چیزیں جائز نہیں کیا کمی بیشی کرنا بھی جائز اور ادھار بھی کتنی چیزیں پائی جائیں پہلے کیا کیل یا وزن ہو کیل یا وزن دوسرا جن سے کھو تو کتنی چیزیں حرام دو, دو, دو چیزیں حرام کون کون سی کمی نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں بالکل برابر سمجھ میں آیا بھائی ایک کہتا ہے میری گندم آلہ ہے لہٰذا میں تھوڑی گندم دوں گا بھائی تم سو کا بیس دو گے میں پچاس کا فیس دوں گا نہیں مولانا اعلیٰ ادنا کو ہم نہیں جانتے ضابطہ ہمارا ہے کیا کہ جب کیل اور وزن میں سے ایک چیز پائی جائے اور یہاں پر کیا گیا کیل گندم کیا, کیا جاتا ہے گندم کو <سؤال> ماپا جاتا ہے بھائی اور جنس بھی ایکتا ہے تو اس صورت میں کیا ضروری بالکل برابری بھی ضروری اور نقد ہونا بھی کمی <سؤال> بیشی کی بھی گنجائش نہیں اور ادار کی گنجائش بھی <سؤال> نہیں ہے بھائی تو یہاں دیکھو غیر مزابنا کے اندر دیکھو ایک طرف سے ایک آدمی لے کے آ رہا ہے کھجورے اور بدلے میں بھی کیا دے گا کھجور تو کیل یا وزن آیا یا نہیں کہ وزن؟, وزن کی جاتی ہے تو ادھر بھی وزن ہے ادھر بھی جیبیت جیبیت یا اگر کیلی چیزوں میں سے ہے تو ادھر بھی کیل آ گیا ادھر بھی سمجھ میں آیا تو دیکھو یہ شخص کیا دے رہا ہے کھجورے لے رہا ہے اور بدلے میں کیا دے گا تو کیل یا وزن بھی آ گیا اور ساتھ جنس بھی ایک ہے اور اس صورت میں کیا ضابطہ پڑا تھا آپ نے کی کی گنجائش اب آپ مجھے بتائیے یہ جو لے کر جا رہا ہے وہ جو درختوں پر لگی ہوئی ہیں وہ اس کے بالکل برابر ہیں یا صرف اندازہ ہی لگا رہا ہے اندازہ اور اندازہ یعنی چلے گا بالکل کیا ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے دوسری کیا خرابی لازم آ رہی ہے نقد ہے اور وہ ہے وہ تو تیار ہوگی پھر اتارے گا تو لہٰذا ربال تو کہتے ہیں ولا بے مزابن اور جائز نہیں ہے بے مزابنا وہ ہوا بہ سماری عالن اور وہ پھل کی بے ہے علم نخلی کس پر بے اس سام آلن وہ اس پھل کی بیع ہے آلن نخلی جو کس پر لگا ہوا ہے نقل کھجور کو کہتے ہیں بھائی سمجھ میں اس پھل کی بیع ہے جو کھجور پر لگا ہوا ہے بھی خر سی کس کے ساتھ خرش راہ کے سکون کے ساتھ مولانا اندازے کو کہتے ہیں اندازے کو کے اندازے کے مث تم اران بھائی سے کھجور سے بھائی وہ ہوا بے اس سمر نقلی بخر ہی اور وہ بیع ہے اس پھل کی جو کھجور پر ہے بخر سی ہی اسی اس کے اندازے کے ساتھ مولانا تم کس کے ساتھ کھجور کے ساتھ بھائی بے تہوار اندازے کے تو یہ دیکھو اندازے سے بیچ رہا ہے دیکھو اللہ صاحب خدوری نے پہلے سمر کا لفظ بولا پھر اس کے بعد تمر کا لفظ کہا کیا وجہ ہے دونوں جگہ تمر کیوں نہیں کہا درخت پر بھی کیا لگی ہے کھجور نیچے بھی کیا پڑی ہے کھجور تو دونوں تمر ہیں یا نہیں تو, تو وہ یاد رکھو مولانا یہ جو آم کھجور آپ کھاتے ہیں اس کو تمر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمر اور یاد رکھو یہ درخت سے اتارتے ہی سیدھی آپ کے پاس نہیں آ گئی اس کو کچھ دن دھوپ لگوائی جاتی ہے تاکہ تھوڑی سی خشک ہو جائے کیونکہ جب درخت سے اتارتے ہیں اس میں رف زیادہ ہوتا ہے پانی زیادہ ہے اب اگر ایک دم اسی طرح اٹھا کر ڈبوں وغیرہ میں بند کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی چنانچہ اسے تھوڑی کیا کرتے ہیں थोड़ी دھوپ لگواتے ہیں بھائی تو پھر بھی آپ خریدتے ہیں تو پانی تو ہوتا ہے گیلی سمجھ میں آیا بھائی نرم تو ہے وہ لیکن جب درخت سے اتاری تھی اس وقت کافی زیادہ ہوتا ہے بھائی اس کے بعد لہذا کیا جاتا ہے تھوڑی اس کو دھوپ لگوائی جاتی ہے تو تمر وہ جو دھوپ لگی ہوئی کھجور ہے اس کو کیا کہتے ہیں تمر بھائی بال لوگ اس کا مانک چھوارے کے کرتے ہیں نہیں بھائی چھوارے نہیں بھائی چھوارے اور چیز ہے ہاں لیکن چونکہ اس دھوپ میں دھوپ لگوائی جاتی ہے تو بات سمجھے شاید اس سے کیا مراد ہے چھارے مراد ہیں بھائی تو چھاروں کو بھی تمر کہتے ہوں گے لیکن بارہ اس عام کھجور کو بھی کیا کہتے ہیں ہاں اور دھوپ لگا کر اس کو خشک کیا ہوتا ہے لیکن یہ کھجور جب درخت پر لگی ہو ابھی پک بھی گئی ہے نرم بھی ہو گئی ہے اس وقت اس کو رتب کہتے ہیں رتب را پا با روپد لفظ لکھ لیجیے مانا نا روپد را پر زما ڈالو پا پر زبر ڈالو بھائی روپد سمجھ آیا بھائی یہ وہ کھجور جو درخت پر لٹی ہوئی ہے پک چکی ہے نرم ہو چکی ہے دار ہے یہ کیا کہلاتی ہے روتب کہلاتی ہے اور ایک تیسری حالت ہے کھجور کی اسے بر کہتے ہیں با سین را با سین را با پہ زما ڈالو سین پہ جزم لکھو مولانا بوسر برن بو سر ڈوکے کو کہتے ہیں ڈوکا جانتے ہو یا نہیں جانتے یہ یاد رکھو بھئی جب یہ عام درختوں پر لگتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں جی آم. کچے آم سخت ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں سخت ہیں پھر اس کے بعد جا کے پکے گا پھر نرم ہو جائے گا اسی طرح کھجور بھی شروع میں سخت ہوتی ہے مالانا سمجھ میں آئے تو اس کو بوسرون کہتے ہیں بھائی پک جاتی ہے مالانا مٹھاس آ جاتی ہے پھر بھی سخت ہوتی ہے اس کو وہ بھی بوسرون ہے ہاں جب وہ نرم ہو گئی پک سمجھ میں آیا تو وہ جو کھجور ہے چاہے اس میں مٹھاس آ چکی ہے لیکن ابھی سخت ہے نرم نہیں ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں وہ سر اور جب نرم ہو جائے اب کیا کہلاتی ہے روسک اور جب اس کو درخت اتار لیا سمجھ میں آیا اور کو دھوپ لگوا دی اب کیا کہلاتی ہے کمر کہلاتی ہے تو لہذا صاحب قدوری نے پہلے کیا اور جب درخت پر کھجور لگی ہو تو اسے تمر نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں بوسر یا روتب جب پک جائے تو وہ روتب کہلاتا ہے تو, تو لہذا یہاں تمر پہلے نہیں کہا بلکہ کیا لفظ بولا سمر اور سمر تو کس کو کہتے ہیں پھل کو وہ تو ہر حالت کو شامل ہوا کھجور پھل ہے یا نہیں پھل جی. تو عام لفظ بول دیا اور بعد میں تمر کا لفظ بول دیا چلیے مولانا بس کرتے ہیں بھائی فلام اللہ علیہ